عزت وقار کے مستقل کا صدر غلام مربی استادی مرشدی عبادت کی بلاد عبادت پر پر علماء کرام اولام محترم سازی جو نزدیک سے آئے ہوئے میرے مصطفی بھائی اور پیر بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تقریباً تیرہ چودہ سال سے مسلسل ہمارے یہاں مصطفی اجتماع منعقد ہوتا ہے پچھلے دو تین سال سے اس کو ہو تھوڑا سا مختصر کر دیا گیا چونکہ ان موسموں میں بارش کے امکانات ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ پریشانی آئی تو صرف اس کو پیر پائیوں پہ اور دفسِ قرآن کے جو منتظمین اور کارکن حضرات ہیں ان تک محدود رکھا گیا ہے داغ عام اس کی نہیں دی جاتی لیکن اس کے باوجود الحمدللہ للہ کثیر لوگ جمع ہیں اللہ آپ سب کو جزا عطا فرمائے اس قافلے سے جو پچھڑے لوگ ہیں آج وہ بھی بڑی بے چینی سے یاد آ رہے اللہ ان کی کبور کو منفر فرمائے ہمارے پیر بائی دوست جو بیرون ملک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بحفاظت اپنے وقت نصیب کرے جگہ جگہ دوسرے قرآن کے لیے جو معدین ہیں ساتھی ہیں اراکین ہیں اللہ سب کو قرآن کی خدمت کا دنیا اور آخر میں سے ڈاک آج چودہ اگست ہے بہر سال اس حوالے سے مفصل گفتگو کی جاتی ہے پاکستان کی تحریک دو کو بھی نظریہ اس کی بنیاد موافقین مخالفی ساری کہانیاں آپ بارہ تیرہ سال سے سنتے آئے آج بھی اختصار کے ساتھ کچھ عرض کرنا تھا لیکن اب طبیعت اس کی متحمل نہیں کہ میں زیادہ دیر آپ تک کسی پیغام کو پہنچا سکوں میرے ساتھیوں نے اچھا کہا امت کا دکھڑا جو جناب حفیظ طائب نے کہا میرے محترم نے بڑے لہجے میں حضور کی بارگاہ میں روشنی کی خیرات مانگی اس وقت حکومت جس حالت میں ہے وہ کسی سے مخفی نہیں میرے سننے والوں کہ کان تو کابل سے کردھال تک قلعہ جنگی سے دشت لہلا تک تو را بورا سے تقریر تک موسل سے بغداد تک جاوا کے سہل سے لے کے ربات کے کوچا و بازار تک نیل سے کاشکر تک کسوا سے چچینیا تک دریائے آموں کے اس پاس سے ڈل جھیل تک کے کہانیاں مدتوں سے سن رہے ہیں رتن عزیز جس کو لا اللہ کے لیے حاصل کیا تھا ہم کبھی کہا کرتے تھے کہ ہر چند بگولا مستر ہے ہر چند یہ خاک آباد صحیح وجر تو ہے ایک رقص تو ہے بے چین سہی برباد صحیح اب وہ وجر اور وہ رقص بھی چینتا چلا جا رہا ہے اب پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا اس میں اسی کلمے کا ہولیا بگاڑا جا رہا ہے روشن خیالی کے نام سے جو طوفان بدتمیزی ہے ہر درد دل رکھنے والے کا کلچا پھٹ رہا ہے میڈیا یہ الغار ہے اور ہم سے ہمارا دین ہمارا کلچر ہماری تہذیب چھیننے کے لیے ہر وہ حربہ آزمایا جا رہا ہے جو حکمرانوں کے پاس میں ہے ہم نے اپنے اس ورثے کی حفاظت کرنی جو ہمیں فکروں سے ملا ہے اپنی زندگی یا دین کے راکوں میں گزاری انگلی پکڑ کے اس راستے پہ لگایا یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم کے راستوں کے مسافر ہیں تیری نسبت نے سواری میری زندگی تیری دسمت نہ ہوتی تو سگے دنیا ہوتا ہم بھی دنیا کے کتے ہوتے ہمارے ہاتھوں میں بھی کشکول ہوتے دنیا داروں سے بھیک مانگتے ہوتے لیکن ہمارا یہ اعزاز ہے ہم نے جب بھی بھیک مانگی ہے گنبت خزرہ کے مکین سے مانگی آج بھی روشنی مانگ رہے ہیں تو اسی در سے مانگ رہے ہیں. ہمیں اور, اور پوچھ نہیں مازا خاتون تو پیش اقوام جہاں پیچا جرے. بیٹے سر سے تعیم تھی جنگ میں کہت کہ حضور کے سامنے آئی کا کریم نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈھیل لیفیرا ہے کہا بیٹی تو ہے اقبال اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کہتے اکوامے جہاں بے چادر حضور ہمارا سر تو اس بیٹی سے بھی زیادہ بیٹی کا بھی زیادہ برہ نہ سر بے چادر ہو گئے ہمارے سر سے وکار کی چادر اتر چکی کافلوں کے سروں پہ رحمت کی چادرنے والے آقا تیری بارگاہ میں ہم رحمتوں کے ملتجی ہیں امت کو پھر کھویا ہوا وقار دیا جائے تجھ, تجھ سے فریاد ہے اے بد خضرہ والے کعبے والوں کو ستاتے ہیں گلیسا والے ہم بالکل خالی ہو گئے مرد ہمارے مرد سر ننگے ہو گئے آپ کی چادر رحمت ہر آب گناہ آب گار آب کے سر پہ سر بے بے لیکن دی دی بے بے ہے لیکن یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے غیروں کے قوانین کو اپنایا اپنا حلیہ اپنی وضاقت اپنی شکل و صورت اپنے اعمال و افعال اپنا کلچر غیروں کے طریقے کے مطابق رکھا تو اگر آقا روپ جائیں تو ہمارے پلے ہے کیا آج معافی مانگ لیں اپنے آکا سے حضور معافی معافی معافی حضور معافی ڈکیا جا حی میں ڈکیا جنا کما تھی حضور جی میں کر گیا گنا دل تل کے اندر گل میں تیک کر اتر گیا تو حکماں چڈ کے آکا میں جیتا کتنے مر گیا معفی چھوڑ محفی. کے آپ کا دام نے رحمت آکا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدروں کی منمت آکا ہم سے بھول ہوئی بن گئے سیموں ذر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم در سے قوت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے ہم پہ باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کہہ دو آقا کو آقا ہم سے کہو نہ ساری دیا کے ٹکرائے ہوئے تیرے در پہ آئے ہوئے دو اپنا باب आका हम ہم, ہم سے بھول ہوئی ہم نے اپنے چہرے یہودیوں جیسے منائے تیرے محبوب کی سنت کا قتل عام کیا نالیوں میں پھینکا قصول تو ہمارے ہیں بس جدے ویران ہو تیرے دین کا تمسک اڑایا جاتا رہا حضور ہم سے ناراض نہ رہو ہم مٹھی تھوڑے لو ہمارے دل آپ کے لیے دھڑکتے ہم آکسیجن سے سانس نہیں لیتے عشق کے رضول سے لیتے ہماری ادس میں آپ کا پیار سبیا ہے ہماری دھکتے دبی دبی پکارتی ہیں ہم سے راضی ہو جائیے یہ وطن پاکستان اس کے حکمران ہماری بدعمالیوں کی سزا ہیں ہم نیک ہو جائیں امت پہ شفقت ہو اور ہمیں کوئی حضرت عمر فاروق کا جان نشین عطا کر دیا جائے اس وطن کی گلیوں میں پونچا و بازار میں نظام مصطفیٰ کے سویرے طلوع ہو جائیں امن کے سویرے طلوع ہو ظلم کی رات ختم ہو بس یہ گزارشیں یہ آرزویں یہ تمنائیں لیے آج کس محفل میں ہم حاضر ہیں دو چیزوں کے دامن کو بڑی مضبوطی سے تھام لیں ایک تو راتوں کو اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کا معبول بنا لیں میں اپنے ساتھیوں سے لمبی گفتگو دیں یہ دو تین چار باتیں ہیں بس ان کو زین نشین کر لیں اور آج سے اس پہ عمل شروع کر لیں راتوں کو تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید کی طلاق کریں ترجمہ آتا ہو تو بہت خوب ورنہ مترجم قرآن مجید لے لیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی ویسے الفاظ پڑھتے جائیں قرآن مجید کی سمجھ نہ بھی آ رہی ہو ویسے بھی تلاوت پڑھے تو قلب کو حضور سے قربت ہوتی حضور علیہ السلام نے فرمایا راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو وہ فرمایا تب اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرت صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی کوشش کرے پھر بھی نہ آئے تو فرماتے ہیں پھر وہ اپنے مقدر پہ رویا گیا کہ وہ کوشش بھی کرتا اتنا پتھر دل ہو گیا کہ اس کے دل میں گداز اور نرمی پیدا نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنے مقدر پہ روئے تو ایک تو راتوں کو اٹھ, اٹھ اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کو ہر مصطفی اور عدارت المصطفیٰ کا ہر رکن اپنا معمول بنا لے اس سے قلب کو ذات رسالت معاق صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کبھی مقدر جاگ بھی پڑے کہاں بے کہاں دکھے گل باتیں سبا تیری بہر بات کبھی ہو سکتا ہے ایسا جھونکا آئے ٹھنڈا جو اس ناپاک وجود کو اٹھا کے مدینے لے جائے اور حضور کے در پہ حاضر کر دے آ کر باہیں کھول لیں تو یہ ایک معمول بنائیں راتوں کو اٹھ کے تلاوت ضرور کریں اور حضور علیہ السلام السلام کی نات اپنا معمول بنا لیں حضرت حسان بن ثابت کا لکھا ہوا کلام یاد کر دیں کسی گردہ شریف یاد کر لیں اور آج ہی میں دوپہر کو سوچ رہا تھا کہ یہ پہلے مجھے خیال آیا ہوتا تو میں اس کو لکھوا کے فوٹو کاپیاں کروا کے آج تقسیم بھی کر لیتا حضرت رضی ام مابت مابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے. ہزاروں شاعری اور نسرے اس کی ایک ایک جملے پہ قربان وہ لے لیں ہم کوشش کریں گے یہاں سے چھپ جائے وہ حضور کا حلیہ ایک مرتبہ رات کو پڑھ لیا کرم جو ساتھی نماز نہیں پڑھتے یہ تو بہت بڑی بد ہے آج کے بعد اس مجلس میں آنے والا کوئی شخص بھی بے نماز نہ رہے یہ اپنے رب سے وعدہ کریں میرے سے کیا وعدہ ہے میرا حکم تو نہیں ہے یہ تو رب کا حکم ہے اور ایک بار نہیں ساڑھے سات سو مرتبہ دیا گیا جن کے چہرے داڑی شریف کے نور سے محروم ہیں وہ اپنے چہروں پہ نور کی یہ جو جھال ہے اللہ کے محبوب کی سنت ہے حضور سے سونا چہرہ کس کا ہو سکتا اگر داڑھی چہرے کو بد دما بناتی تو پھر اللہ اپنے محبوب کو یہ داڑھی کیوں عطا کرتا سجائیں جن کی داڑیاں پوری نہیں ہیں سنت کے مطابق وہ چار اگل چار اگل, اگل کم از کم پوری کریں امامے کے ساتھ پڑے ہوئے دو رکتیں امام کے بغیر پڑی ہوئی ستر رکتوں کے برابر یہ کتنی فضیلت ہے کم از کم جمعہ المبارک کو باندھ لیں یہ ہمارا اسلامی کلچر ہے یہ اسلامی تہذیب ہماری اس اسلامی کلچر کو مٹانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اس لیے ہم اس کا احیا کریں گے اور پوری قوت کے ساتھ جو ہے مزاحمت بنائیں گے اور ہم اپنے عمل سے اسلامی کلچر کی بلندی اور فروغ کا وعدہ کرتے ہیں اپنے عمل سے اور سر پہ پگڑی ہو سندت سجی ہو اور انسان نظر کے بازار سے گزر جائے یہ بھی ایک تبلیغ ہے نہ کچھ نہ تبلیغ کرے ایک تبلیغ ہے. امام محمد بن جب سر پہ سفید امام سنت کا جامع گھوڑے پہ سوار اور پسرا آئے یہودی سائی جو مناظرے کے لیے تیار تھے جب انہوں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا حضور کی سنت کا یہ پیک دیکھا تو جو مناظر تھا اس نے کلمہ بڑھنا شروع کر دیا تو مسلمانوں نے کہا مناظر کرنے آئے تھے اور تم کلمہ بڑھ رہے ہو تو اس نے کہا میں جب مسلمانوں کے امام امام محمد کو دیکھا ان کے چمکتے ہوئے چہرے روشن پہ سر صرف امام سنت کا جامع دیکھا تو میں نے کہا مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے بڑا محمد کیسا ہو یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے بڑا محمد کیسا ہوگا اپنے کردار کو سکسا رکھیں نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے اس دور میں نظریں بھٹک رہی ہیں نظریں زنا کر رہے خیال اور سوچے زنا کر رہے بہت بڑی مصیبت ہے جو اس دور میں ہے شیطان برہنا ناچ رہا میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو اس اجتماع کو سن رہی ہیں اپنے پردے کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کریں پردہ بوجھ نہیں ہے پردہ آبرو کا نام ہے اس برکے کو قید خانہ نہ سمجھے بلکہ اس برکے کا ایک ایک تار ایک ایک سلوٹ میری بہن تیری آبرو کی محافظ ہے حیا کا پہرا ہے تیرا پر مغرب کی تینوں نہیں ہے تو مشرق کی بیٹی دی. لوگ کہتے ہیں یہ دکیا نوس ہیں پرانے دور کی باتیں کر رہے ہیں میں کہتا ہوں اتنے پرانے ہو جاؤ اتنے پرانے ہو جاؤ کہ مدینے کی گلیوں میں پہنچ جاؤ اتنے پرانے ہو جاؤ کہ طائف کے بازاروں میں چلے جاؤ اتنے پرانے ہو جاؤ کہ بدر کی وادی میں پہنچ جاؤ اتنے پرانے ہو جاؤ اتنے پرانے ہو جاؤ, پرانے ہو جاؤ،, پرانے ہو جاؤ کہ مکے کے بازاروں میں نبی کے نام پہ زخم کھاؤ لیکن زبان سے اس تک نہ کھاؤ ہمیں اس لکیا دوسی پہ ناز ہے دقیہ نوسی پہ ناز ہے تمہاری روشن خیالی تمہیں وائٹ ہاؤس تک پہنچاتی دی ہے دی اور ہماری دکیا نوسی دی ہمیں محمد عربی کے حجرے تک پہنچاتی ہم حجرہ حجرہ تک وہ جس سے نور نکلتا جس حجرے میں بیٹھ کے کائنات کے قانون وضع کیے گئے جسے حجرے میں چھبیس ہزار مرتبہ ہمیں ہماری دکیا نوسی تک پہنچا دیتی ہے تمہاری روشن خیالی تمہیں پیٹا گون کے سرخ کالینوں تک پہنچاتی ہے اور ہماری تکیا نوسی ہمیں مسجد نبوی کے اندر کھجور کی بنی ہوئی چٹائیوں پر بٹھا دیتے ہیں ہمارے لیے یہ اعزاز ہے ہمارے لیے یہ افتخار ہے ہمارے لیے یہ عزت کا سامان ہے یہ تانا نہیں ہے تم اگر تانا سمجھ کے دیتے ہو اور ہم تو اس کو پھول سمجھ کے جھولی میں ڈالتے ہیں جے کر دے نادا ملے مینا چولی, چولی پا لیے پیشا سٹیے نا چولی پا لیے پیشاں کر یار دی نادی ملے سولی چوٹا چوٹ لیے پیشا آئیے میں اور آپ اپنی اسی تہذیب کو اسی کلچر کو اقبال بھی کہتے اپنی ملت دل دل کا قیاس اقوام مغرب, مغرب سے نہ کر خاص ہے م... ترکیب میں تجھے قوم رسولے ہاش اسی ترکیب کو اسی کلچر اور تہذیب کو اپنے سینے سے لگائے ایک ایک اور اپنے نام کے ساتھ مستفائی لکھنے والا ایک ایک فقیر میں تو کہتا ہوں اس نام کی لاج رہ جائے کاش کے حشر کے دن بھی مستفائی کہہ کے پکارا جائے ہمیں سو ناز ہے اس پر کے ہم تیرے ہی منگتے ہیں ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں کوئی در بھی تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا کوئی در بھی تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے در کا ساکب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا کاش کہ اس نام سے آواز پڑ جائے یہی ہماری کامیابیوں کی ضمانت ہوگی یہی ہمارے لیے غادی کی ضمانت ہوگی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اپنی امان اور حفاظت میں رکھے نزدیک سے آئے ہیں ہر مبارک کو آتی ہیں ہر پیر کی حاضری ہوتی ہے ذکر کی محفل سجتی ہے دور کی مجلس ہوتی ہے کیسا کیسی رونق ہے پچھلے دن بیرون ملک گئے ہوئے ایک ساتھی کا فون آیا تو میں نے نے پوچھا سناؤ کیا حال ہے کہتے سارا ٹھیک ہے لیکن جب جمعہ آتا ہے اور پیر کا دن آتا ہے اس دن دل تڑپتا ہے میں نے کہا تم جہاں بھی ہو تمہارا دل تو ادھر ہی ہے تو یہ کیسی رونق ہے کیسا کیسا ذوق ہے کیسی جو ہے وہ ایک لذت ہے جو اللہ نے اطاف فرمائی ہے میں کدے میں آنے والوں میں کدا مت چھوڑنا میں کدے میں آنے والوں میں کدا مت چھوڑنا جینے مرنے کا مزہ کچھ ہے تو میں خانے میں زندگی کی حقیقت اس پیمانے مرنا کیا ہے زندگی میں جھوٹ تجلو فریب تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش دولت کے امبار اکٹھا کرنے کے لیے جدو جوہر تگو تاز کیا ہے ہر وقت غیبت تو جب انسان ایسی مجالہ سے دور میں آتا ہے سر چکا ہے اور کیا کہتے اللہ کیسی کیفیت آ رہی ہے میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے جب کوئی بندہ سالک اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھے اس کے ستر گنا جل کے راک ہو جاتے ہیں یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں تو یہ جمع المبارک یہ پیر کا اجتماع آنا جانا کیسی ہیں کیسی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمارے بچڑے ہوئے پیر بھائی اس دنیا سے چلے گئے آج ان کی قبریں ہماری کی دو تک رہی ہوں نماز زور سے قبل قرآن خانی ہوئی ہمارے ان جملہ ساتھیوں کے لیے جو ہمارے اندرین مجالس میں موجود ہوتے تھے آج وہ موجود نہیں ہے ان سب, سب کے لیے اللہ کی اللہ بارگاہ میں بسمی بس میں قلب دعا کے اللہ ان کی مغف